حسین حسین حسین حسین مولا حسین حسین حسین حسین حسین حسین مالا حسین حسین حسین حسین حسین امام حسین علیہ فینا محجت کون ہے جو ہمارے ساتھ ہماری راہ میں اپنی جان قربان کرے راہ حسین بقائے دین بقائے نماز بقائے قرآن ہے راہ حسین حق کا راستہ ہے عزت کا راستہ ہے راہ حسین امر بالمعروف و نہیں انل منکر ہے راہ حسین ہر باطل اور ظالم کے سامنے قیام کا نام ہے راہ حسین نظام ولایت کا نفاذ ہے راہ حسین ظالم سے نفرت اور مظلوم کی نصرت کا نام ہے جو راہ حسین ابن علی سے جدا ہے وہ حسین ابن علی سے جدا ہے اور جو اس راہ پر یقین کے ساتھ چل رہا ہے اسے جچتا ہے یہ کہنا آنا منحسین, آنا منحسین, آنا منحسین؟ آنا من حسین آنا من حسین آنا من حسین یہ میری سوچ میری فکر یہ میرا کردار جس میں شامل ہیں فقط ہو گو حسینی افکار یہ میری عظمت و جرت یہ شجاعت میری بھائی سے حضرت شبیر میرا افتخار سنا حق ہے کہا حق کا کیا ہے پرچار سیرت عالم محمد سے ملا ہے یہ شعار ظلم کے آگے کبھی سر نہ جھکایا میں نے کربلا ہی ہوں حقیقت ہے میری یہ گفتار اسلام کی عظمت کا بھرم رکھنا ہے مسل شبیر مجھے اس کا دفاع کرنا ہے آ نے نہیں دینی ہے کوئی بھی اس پر میں نے اس اسلاح پہ ہی مرنا ہے صرف لفظوں سے محبت نہیں کی جاتی ہے معرفت عشق سلیقہ ہمیں سکھلاتی ہے جب عقیدے پہ پرکھ لے کوئی ایما اپنا پھر شہادت اسے ہر کام نظر آتی ہے ایک شب کافی ہے احساس بدلنے کے لیے لشکر کفر سے ہر بن کے نکلنے کے لیے وقت کے مولا کی پہچان اگر ہو جائے بات کافی ہے یہ تقدیر بدلنے کے لیے سو حضرت شبیر ریاضت میری مقصد دین کی تشیر عبادت میری کربلا بالا کا رستہ ہے میرا بھی رستہ مجھ کو معلوم ہے اس میں ہے شفاعت میری ڈر میں بزدل دور حق ہے یہ اسی میں تو ہے مٹنا باطل <سؤال> نوک نذا پہ اگر چڑھتا ہے سر چڑھ جائے مرضی خال کے اکبر کو ہے کرنا حاصل <سؤال> آرمین موسے، آرمین موسے رہبر دین کی آواز پہ لب کہوں حکم جس راگ پہ چلنے کا وہ دیں اس پہ چلوں نائب مولا پہ یہ جان فدا ہو میری ان کی مرضی کے بنا کام کوئی بھی نہ کروں حاضر کے یزیدوں سے نہیں ڈنا ہے جو بغت کرنے کیا کام وہی کرنا ہے کر کے ہے ہاتھ میں نزلہ کا ہر بلند آج کی و بلا میں یہ قدم رکھنا ہے کی صدا گونج رہی ہے ہر سو زلم ہی زلم ہے جس پر نہ کوئی ہے قابو شرت حضرت عباس کو لے کر اٹھو کر بلا حوصلہ مظلوم کا ہے خوب کو جس میں جذباں ہے وفا جھرتِ اظہار بھی ہے وہ علی دیپ غلامِ شہِ ابراہار بھی ہے زیب دیتا ہے اسی کو یہ لگانا نارا مثلِ بوزر جمتی ہے در کر بھی ہے